واشهد ان سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد الرسول الله والذين معه وشداوا وللكفار رحماء بينهم تراهم رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي بُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ وقال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحن الذين بايعوا محمدا مہن الدین با محمد الجہادی ما بکینا کبھی مسلم تدبر بھی کیا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ٹوٹا ہوا اکتارا تجھے اس قوم نے پالا ہے آگوش محبت میں تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں،, محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا بھلا دی ہم نے جو اسلاب سے میراس پائی تھی بھلا دی ہم نے جو اسلاب سے میراث پائی تھی سوریا سے زمین پہ آسمان ہم کو دے مارا میرے واجب القدر حضرات کرام عزیز طالب علم ساتھیوں اور جیش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غیور مجاہد دوستوں اور اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے <سلام> کہ جس رب کریم نے ہم سب کو شب جمعہ کی ان بابرکت گھڑیوں میں اتنی پر رونق رونق رونق بابرکت مجلس نصیب فرمائی طلباء کرام ہاں اللہ رب العزت کا دین پڑھنے والے اللہ رب العزت کا قرآن پڑھنے والے احادیث مبارکہ پڑھنے والے طالب علم یقیناً اللہ رب العزت کی وہ محبوب مخلوق کہ جس کے استقبال کے لیے جن کے قدم و تلے پر بچھانے کے لیے اللہ رب العزت آسمانوں سے فرشتوں کو اتارتے ہیں ایک طرف وہ طلباء کرام موجود دائیں جہاد بن کر جہاد کی دعوت سنانے کے لیے موجود اپنے گھروں کا اپنے مدارس کا سفر کر کے یہاں تک آنے والے طلباء کرام اور دلوں میں شوق شہادت رکھنے والے فدائیان اسلام اسلام اور مجاہد بھائی یہاں پر موجود کہ جن کے دلوں میں اللہ رب العزت سے ملنے کا شوق اللہ رب العزت کی اتنی محبت کہ ہر وقت اپنی جان اپنا مال اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار وہ لوگ موجود حضرات علماء کرام اپنا آرام اپنا وقت ختم کر کے اپنا وقت صرف کر کے طلباء کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے اور مجاہدین کی سرپرستی کے لیے موجود ہر طرف اللہ رب العزت کی نعمتیں ہی نعمتیں اللہ رب العزت کی رحمتیں ہی رحمتیں جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے یقیناً یہ مجلس بابرکت مجلس پر نور مجلس اللہ رب العزت سے دعا کریں رب کریم ہم سب کے لیے اس مجلس کو مغفرت والی بخشش والی رحمت والی مجلس فرما دے اور اٹھنے سے پہلے اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے ہم سب کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما دے رات کے دو بج چکے ہیں یقیناً آسمانوں سے فرشتے اتر کر زمین کی طرف آ چکے ہیں اللہ رب العزت کے بندوں کو تلاش کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت کو تلاش کرنے والے بندوں کو دیکھنے کے لیے رب سے استغفار کرنے والوں کو تلاش کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت کا احسان کہ ہم مجاہدین کے مرکز میں موجود ہاں ایسے مرکز میں موجود کہ جس مرکز سے اٹھنے والے اللہ والے کہاں کہاں جا کر ٹکڑوں میں بٹ گئے جن کے وجود فضاؤں میں بکھر گئے جن کو زمین پر قبریں نہیں ملی جن کے وجود کے ٹکڑوں کو کفن نہیں ملے ہاں جن کی لاشوں کو قبریں نہیں ملی جن کو جنازے نصیب نہیں ہوئے لیکن یہ وہ لوگ, وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو قربان کر ڈالا ہاں جنہوں نے اسلام کی عظمت کے لیے قرآن پاک کی حرمت کے لیے آقا مدلی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے اپنی زندگیاں کہاں کہاں قربان کر ڈالی اور آج رب کعبہ کی قسم اللہ رب العزت کا یہ احسان ان شادائے کرام کی خون کی برکت آج بہاول پور مرکز عثمان و علی میں اٹھائیس طالب علم کھڑے ہوتے ہیں نو سال سے لے کے آٹھ سال کے بچوں سے لے کے سترہ اٹھارہ سال تک کا نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرتا ہے پیارے آقا کے جہاد کو بیان کرتا ہے اور دنیا کے کفر کو بتاتا ہے <سجن> ایمان والوں کو جہاد آج بھی یاد ہے الحمد للہ آپ حضرات حضرات دور دراز سے تشریف لائے حضرات علماء کرام کا دل سے شکریہ تشریف لائے آ کر ان طالب علموں کے بیانات سنے آپ حضرات نے ایک ہی موضوع پر اٹھائیس بیانات سنے یہ کوئی رسمی مقابلہ نہیں ہے یہ کوئی اول دوم سوم آنے کا کوئی میچ نہیں ہے کوئی رسمی قسم کی مجلس نہیں ہے ایک نظریاتی جنگ ہے کفر و اسلام کا مقابلہ ہے ہاں ایک طرف دین کو مٹانے والے ہیں ایک طرف دین پہ پردے ڈالنے والے دین کی دعوت کو مٹانے والے قرآن پاک کو مٹانے والے قرآن پاک سے جہاد کو مٹانے والے مدرسے کے دشمن مسجد کے دشمن قرآن کے دشمن پیارے آقا کی سیرت کے دشمن پیارے آقا کی صورت کے دشمن ہاں ان کے پاس دنیا کے اسباب و وسائل ہیں ہاں ان کے پاس دنیا کی طاقت ہے امریکہ کا ٹرمپ بھی ان کے پیچھے ہندوستان کا مودی بھی ان کے سر پر دنیا کی تمام تر تاغوتی طاقتیں ان کے سر پر کھڑی ہیں جو دین کو مٹانا چاہتے ہیں جو قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں جو مولوی کو بدلنا چاہتے ہیں جو مدرسے کو بدلنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد جیش محمد ہے پیارے آقا کا لشکر ہے بے سرو سامان لوگوں کا لشکر ہاں دنیا کے ستائے ہوئے لوگوں کا لشکر دنیا کے ستائے ہوئے لوگوں کا لشکر, لوگوں کا لشکر،, لوگوں کا لشکر، کوئی جیلوں میں بند کوئی دنیا کی پابندیوں میں جکڑا ہوا ایک طرف قرآن کو مٹانے والے ہیں دوسری طرف یہ قرآن کو سنانے والے ہیں الحمدللہ قرآن کو سنانے والے باقی ہیں مٹانے والے مٹتے چلے جا رہے ہیں مقابلہ ہے مقابلہ ان اٹھائیس طالب علموں کا ایک دوسرے کے ساتھ نہیں سچ کہتا ہوں ان میں سے ہر ایک انعام کا مستحق ہے سچی بات منصفین کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کس کو کامیاب کریں کس کو وہ اعلیٰ مقام سے نوازیں کس کو وہ نچلے درجے پر رکھیں کس کو انعامات کا مستحق قرار دیں اور کس کو معروم قرار دیں مقابلہ ان اٹھائیس کا نہیں ہے مقابلہ دنیا کے تاغوتی طاقتوں سے ہے مقابلہ ان ظالموں سے ہے جنہوں نے مدرسے کو بگاڑنے کی کوشش کی مقابلہ ان کافروں سے ہے جنہوں نے مدرسے کی سب سے اٹھنے والے ایک طالب مولانا مسعود اظہر کی یلغور کو دنیا کے کونے کونے میں سنا جو پنوری ٹون کی صفوں سے اٹھے جو پنوری ٹون کی درسگاہ سے اٹھے بابری مسجد کی تعمیر کا اعلان کیا جہاد کی دعوت دی رب کعبہ کی قسم کراچی سے اٹھنے والی وہ دعوت یورپ کی سرزمین پہ گونجی افریقہ کے جنگلات میں گونجی عرب کے شہراؤں میں گونجی ہم نے دیکھا افغانستان میں یورپ سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان جن کی قبریں کابل میں, میں بنی قلعہ مراد, مراد, مراد, مراد بے کے دامن میں, میں, بنی, میں بنی ان سے بنی پوچھا ان جہاد کہاں سے سنا؟, سے سنا کہنے لگے مولانا مسعود اظہر صاحب کا بیان سنا اپنی قبریں افغانستان میں آ کر بنائی ایک مولوی ایک مولوی ایک, مولوی ایک, مولوی ایک دعوت جہاد دینے والا کہاں سے کہاں دعوت پہنچی عرب دنیا سے لوگ آئے افریقہ سے مجاہد آئے برما سے مسلمان چل کر آئے پوری دنیا میں دعوت جہاد کسیرا اگر امتیازی شان کے ساتھ کسی کے سر پہ بلا مبالغہ سجایا جا سکتا ہے تو اس دعوت کا نام مولانا مسود اظہر صاحب کی زبان ہے اور الحمدللہ ہاں طالب علم اٹھائیس طالب علم موجود ارے تم ارب سب, ارب دشمنوں سب دشمنوں کے لیے وہ ایٹم, ایٹم, ایٹم, ایٹم بم ایٹم ہو او دشمنوں او کے لیے ایٹم, ایٹم بم سے خطرناک ہتھیار ہو اگر تم صحیح مانو میں مولوی بن جاؤ طالب علم بن جاؤ جہاد کے دائی بن جاؤ قرآن پڑھنے والے بن جاؤ قرآن سنانے والے بن جاؤ خدا کی قسم تمہاری زبان پہ کوئی تالے نہیں لگا سکتا چھ سال تک انڈیا نے حکومت خانوں میں بند رکھا زندانوں میں بند رکھا جیل کی سلاخوں میں رکھا کال کوٹریوں میں رکھا لیکن انہی کاٹ کو کال کوٹریوں سے فضائل جہاد نکل کر آئی زیادہ مجاہد مسکراتی ہوئی آئی انہی سلاخوں سے دعوت جہاد نکلی اور پھر اس زبان کو کوئی نہیں روک سکا الحمدللہ للہ الحمدللہ وہ دن ہندوستان کی سرزمین پر دیکھا گیا جس دن ہندو سامراج ہندوستان کی پارلیمنٹ کا اجلاس چل رہا ہے اور لاؤڈ سپیکر پر مولانا مسود اظہر صاحب کا بیان سنایا جا رہا ہے ایک دائی کی دعوت ایک سچی دعوت کہاں تک پہنچتی ہے میں بتاتا ہوں کہاں تک پہنچتی ہے اور دعوت کے ساتھ عمل کہاں تک جاتا ہے ہاں وہی ہندوستان کی پارلیمنٹ تاریخ لکھے گی تاریخ ہر چیز کو محفوظ کرتی ہے ہاں دنیا کا مورخ جب بھی تاریخ لکھے گا اس کو یہ بات لکھنی پڑے گی کہ ایک دن ہندوستان کی پارلیمنٹ میں مولانا مسعود اظہر کا بیان چلایا گیا اور پھر تاریخ اپنے ورک الگتی چلی گئی وہی دعوت جہاد تھی اسی زبان سے نکلنے والے کلمات تھے پھر ایک دن ہندوستان کی پارلیمنٹ میں گونجنے والی گولیاں چلنے والی ملے گنے, ملے گنے پھٹنے والے گرنیڈ تھے اور اپنے ملے وجود ملے ملے کے ٹکڑے پیش ملے ملے کرنے ملے ملے والے اور سلام شہید جیسے جیسے محمد کے سپوت کوئی نہیں روک سکتا نہ زبان کو روک سکتا ہے نہ عمل کو روک سکتا ہے پارلیمنٹ کے مجرموں کو پکڑو ایک کو پکڑا افضل گورو کو مظلوم ہے مسکین ہے شاید اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہوگا شاید اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا شاید اس کے پیچھے بسنے والے اس سے اظہار لا تعلقی کر دیں گے پکڑو اس کو پھانسی پر لٹکا دو سولی پہ چڑھا دو شاید کوئی آواز نہیں گونجے گی لیکن نہیں یارو پیارے آقا کا جیش محمد پیارے, آقا, پیارے آقا, آقا کے قدموں سے جی سیکھنے والا جیش محمد آقا پیارے آقا کے نقش قدم پر قدم چل کر اپنی جانے آقا قربان آقا کرنے والا لشکر نئی بلاتا شہیدوں کو آج چھوٹے چھوٹے, چھوٹے بچوں چھوٹے نے کھڑے ہو کے بتایا ارے نئی بھولتے خون کو نہیں بھولتے اپنے مظلوموں کو پیارے آقا نے ایک خون کی خاطر ایک ایمان والے کی خاطر ساری امت سے بہتر الجہاد کہا کہا کہا اللہ کے نبی نے سکھایا تھا ظالموں مجاہدوں کو دہشت گرد قرار دینے والے دہشت گرد تم نے آفی یا کی جیسی بیٹیوں کو اٹھا کے بیچا تم نے اپنے اقتدار کی خاطر لاشوں کے انبار لگائے ہر طرف تم نے خون کی ہولیاں کھیلی مجاہد سے پوچھو مجاہد ایمان والے کا محافظ مجاہد ایمان والے کے خون کی قیمت کو سمجھنے والا ایمان کی عظمت کو سمجھنے والا مجاہد ایک افضل گورو کی خاطر کتنے جا کر قربان ہو گئے ہاں کتنے قربان ہو گئے لیکن انتقام ختم نہیں ہوا اور یاروں میں تمہیں بتاؤں ہمارے ایمان کمزور ہمارے دل کمزور ہمیں وعدوں پہ یقین نہیں آتا ہمیں وعدوں پر یقین نہیں آتا ان مشرقوں کو زبان نبوت پر بہت یقین ہے ان کو پتا ہے کہ وہ زبان صادق تھی وہ امین تھے جو زبان نبوت سے نکلا وہ پورا ہو کر رہا کسی کے لیے پیارے آقا نے فرمایا یہ ظالم درندوں کے ہاتھوں سے نوچا جائے گا مارا جائے گا یہ کوئی جنگل سے درندہ آئے گا کہ اس کو نوچ ڈالے گا لوگ کہتے تھے سکون سے سو جا کہتا تھا نیند نہیں آئی ایسی زبان سے نکلا ہے بچوں گا نہیں کوئی آئے گا مار ڈالے گا خیمہ لگاتا بلندی پہ جا کے لگاتا کہ شاید بچ جاؤں گا لیکن پھر چیخ کے اٹھ بیٹھتا کہ نہیں مارا جاؤں گا ایک دن جنگل سے نکلا ایک شیر بو سونگتا ہوا پہنچا خیمے میں آپ کے چیر پھاڑ کے چلا گیا ایک ظالم کھڑا ہوا تکڑا اونچا لمبا موٹا پہلوان کھڑا ہوا کہ میں نبوت کو ختم کروں گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کروں گا اللہ کے نبی نے فرمایا میں تجھے ختم کروں گا کہنے لگا ہے نہیں بچوں گا میں ہلکا سا نیزا مارا چھوٹا سا زخم ہے لیکن ایسے دھاڑتا ہے چیختا ہے درد کی تکلیف سے مرتا ہے لوگ کہتے اتنا بڑا پہلوان اتنے سے زخم سے چیختا ہے کہتا ہے تمہیں پتا نہیں ہے زخم لگایا کس نے اور لگانے والے, والے نے کہا کیا ہے جا جا اس نے کیا کیا کیا کہا ہے تم مر جائے جا جا گا میں جا مر جاؤں مر گیا, گیا اسی زخم سے مر گیا, گیا مشرق کو محترا پتا, پتا محترا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا آئے گا جیش محمد غزوہ ہند کرے گا ان مشرقوں کو زنجیروں میں جکڑ کے لائے گا خدا کی قسم, قسم مرکز عثمان و علی و میں بیٹھنے والوں آج, آج بھی مودی بستر, بستر پر کاپتا ہے کہ لشکر, لشکر تو آئے بھی بھی دا بھی دا دا گا باندھے گا بھی گھسیٹے گا بھی باندھ کے لے کر بھی جائے گا اور جائے گا انشاءاللہ جائے گا انشاءاللہ پکے ہو جاؤ راستہ مچ کھوٹا ہونے دو قدم مت لڑکھڑا نے دو پیچھے مت ہٹو ایک کے بعد دوسرا چلتا چلا جائے خدا کی قسم فاصلے مٹتے چلے جا رہے ہیں رب العزت فتوحات کے دروازے کھولتے چلے جا رہے ہیں تو آج کی یہ مبارک رات آج کی یہ مبارک مجلس یہ پیارے طالب علم دوستوں کے لیے پیارے بھائیوں کے لیے ان اٹھائیس خطبائے کے رام کے لیے پیارو تم نے بہت پیارے بیانات کیے سچی بات ہے دل جیت لیے تمہیں اللہ رب العزت توفیق دیتا میں کھڑے ہو کے تم سب کو انعام دیتا دل چاہتا ہے اس لیے کہ پیارے آقا کی سیرت ہے ارے تم نے دشمنوں کے منہ پر تماچا مارا ہے اربوں خربوں روپے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں انٹرنیٹ پر کلک کر کے سارے آداد و شمار نکالنے والے بیٹھے ہیں یہاں پہ ذرا ناپنا ماپنا شروع کرو, شروع کرو, شروع کرو, شروع کرو کہ کرو کتنے, کتنے خربوں ڈالر اس دالر چیز اس پر خرچ کیے گئے, گئے کہ, کہ یہ مدرسے کا ملا بگڑ جائے کوئی مولانا مسعود اظہر بن کے کھڑا نہ ہو جائے کوئی ملا عمر بن کے کھڑا نہ ہو جائے تمہارے پاس دنیا کے ان دانشوروں کے پاس دنیا کے ان نام نہاد انسانیت کے ترجمانوں کے پاس انسانیت کی باتیں کرنے والوں کے پاس دنیا میں مریضوں کا علاج کرنے کے لیے خوش نہیں ہے ابھی جا کر دیکھ لو کسی سرکاری ہسپتال کے باہر تمہیں بوڑھی عورتیں اپنے گود میں اپنے بچوں کی لاشیں رکھ کر دہائیاں دیتی نظر آئیں گی کوئی ڈاکٹر بغیر فیس کے ان کو چیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا ہسپتالوں میں بستر نہیں ہوں گے مریضوں کو لٹانے کے لیے ایک ایک آکسیجن کی مشین تین تین سو مریضوں کے لیے پڑی ہوگی اور مریض تڑپ رہے ہوں گے نہیں ہوگا ان کے پاس جو دنیا میں انسانیت انسانیت کرنے والے امن کی باتیں کرنے والے لیکن ان کے پاس اربوں روپے اربوں ڈالر ان کے پاس اس چیز کے لیے ہوں گے کہ مدرسوں میں جا کے کمپیوٹر رکھو مدرسوں میں جا کے لیپ ٹاپ بانٹو مدرسے کے مولویوں میں جا کر کیمرے بانٹو ان مولویوں کو بگاڑو ان کو جا کر میز کرسیاں دو ان کو سب سے اٹھا کر چٹائی سے اٹھا کر میز کرسیوں پر بٹھاؤ ان کی شلواریں ٹخنوں سے نیچی کرو ان کی سروں سے پگڑیاں اتارو ان کی داڑیاں چھوٹی کرو ان کو مودودی جیسا کوئی ایمان فروش بناؤ جو دن کے وقت میں جا کے شرابیں پیے رات کو بیٹھ کر خلافت ملوکیت لکھے اور دوسرے دن مجاہد اسلام بن کے دین کا بڑا مفکر اسلام بن کے کھڑا ہو جائے ان کو یہ چاہیے اس کے لیے ان کے پاس اربوں ڈالر موجود ہیں جو خرچ کیے جا رہے ہیں مامے چاچے نہیں لگتے تمہارے اور میرے یہ یہ تمہیں اور مجھے کتابیں خرید کے کیوں نہیں دیتے ان سے ہمیں بخاری شریف کے نسخے خرید کے دو کہیں گے نہیں لیپ ٹاپ دیں گے جس پہ فیس بک دیکھنا اپنی آنکھیں خراب کرنا اپنا کردار خراب کرنا استاد درس حدیث پڑھائے تم اس کتاب کے نیچے فون رکھ کے اپنی کسی مشوقہ کو ایس ایم ایس کرنا وہ مولوی بننا تب تم میں سے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے کھڑے ہوں گے جب تمہارے اندر سے کوئی وینا ملک کو مسلمان بنانے والے کھڑے ہوں گے دل کے دلوں میں آفیہ کا درد نہیں ہوگا جن کو دن رات یہ فکر ہوگی کہ ہالی وڈ کے فنکاروں کو کیسے مسلمان بنانا ہے ٹی وی پہ ناچنے والی کنجریوں کے سروں پر دبٹے کیسے رکھنے ہیں ان کو ایسا ملنا چاہیے یہ تمہیں بگاڑنا چاہ رہے ہیں اور سلام ہو المرابطون والوں پر سلام ہو امیر جیش محمد پر سلام ہو ان علماء کرام پر اس سارے نظریے کو آج اٹھائیس طالب علموں نے کھڑے ہو کر اپنے قدموں تلے رون دیا الحمدللہ للہ رون دیا رون دیا اور چیلنج سے کہتا ہوں تم جتنا بگاڑ چکے تم جتنا کچھ خرچ کر چکے کوئی اٹھائیس ایسے لا دو جو تمہارے ساتھ پورے وفادار ہوں نہیں لا سکتے جن کو تم نے اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں رکھا وہ تمہارے وفادار کیا ہوں گے اور ہمارے یہ اٹھائیس اللہ کے نبی کے حدیبیہ کے وفادار ہیں محافظ ہیں یہ صرف اٹھائیس نہیں ہیں یہ اٹھائیس ہزار ہیں یہ اٹھائیس لاکھ ہیں یہ مسجد کے ممبر و محراب کے وارث ہیں یہ تمہارے کفن ناپنے والے ہیں مرو تم اپنے یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں الحمدللہ یہ مجلس چھوٹی نہیں ہے یہ دعوت چھوٹی نہیں ہے باقی جب میں بات کر رہا ہوں تو کوئی بیٹھا ہوا کہے گا کہ تین چار سو بندے سامنے آ گئے مولوی صاحب جوش خطابت میں آ کے بڑی بڑی ہانک گئے ایسے کہیں گے نا ورنہ فیس بک پر تو ایک ایک کے فالوور پتہ نہیں کتنے ہزار ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کسی کے لاکھ ہوں گے کسی کے ہزار ہوں گے کہیں گے تین چار سو کے اندر بیٹھ کے یہ سمجھ رہے ہیں <toten> کہ ساری, ساری دنیا ساری دنیا ہمارے نیچے آ گئی ساری دنیا کے ہم فاتح بن گئے الحمدللہ للہ کہتے اس لیے خدا کی قسم ہمارے چار نکلتے ہیں چار چار نکلتے ہیں ہمارے چار لیکن دنیا ساری کی چار راتوں تک نیندیں اڑا دیتے ہیں تب میں تم سے پوچھتا ہوں تمہارے فیس بک کے فالوور کیسے ہیں تمہارے دنیا کے ہاں بتاتا ہوں مولوی کی, کی طاقت تمہارے دنیا کے پندرہ بڑے ملکوں کے جو فیصلہ کن ملک لاتے ہیں جن کے پاس دنیا کی دنیا کی جس کو تم طاقت سمجھتے ہو ہم نہیں سمجھتے خدا کی قسم ہم نہیں سمجھتے جن کو تم طاقت سمجھتے ताकت ہو وہ دنیا کے پندرہ طاقتور حکمران سر جوڑ کر ایک فائل پر بیٹھتے ہیں اور اس فائل پہ نام کس کا لکھا ہوتا ہے مولانا محمد مسعود اظہر کا اور مودی آ کے کہتا ہے ان پندرہ ملکوں کو ہاتھ جوڑ کے نمستے سر یہ مولانا مسعود اظہر ہماری جیل سے گیا ہوا بندہ اس کو دہشت گرد قرار دو اس کو دہشت گرد, قرار دو, کو دہشت گرد قرار دو سب کے سب, سب کہتے سب ہیں دہشت گرد قرآن, قرآن کہتا ہے اشد ول مومن ہے یہی جو دہشت جو گرد دو ہوتا ہے جو کافروں پر سخت ہوتا ہے ہاں ایک مولوی ایک مولوی جب وہ بن جائے مولوی جب وہ بن جائے رب کا وفادار تو وہ کتنا طاقتور ہے مت گنواو ہمیں یہ اپنے آداد و شمار مت گنواو یہ چیزیں یہ قانون فطرت ہے قرآن اٹھا کر دیکھو سیدنا آدم علیہ السلات وسلام سے لے کے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن پاک تمہیں داستانے سنانا شروع کرے گا ان سلانوہ علاقوں میں میرا ایک بندہ نو علیہ سلاۃ میرا پیارا بندہ اللہ سے ڈرانے والا بندہ ڈرنے والے کتنے ملے ستر بہتر ملے کتنے دنوں میں ملے ساڑھے نو سو سال میں ستر بہتر ملے لیکن رب نے کا کامیاب یہی ہیں دنیا فنا کر ڈالوں گا انہی ستر بہتر سے پھر دنیا کو آباد کروں گا جمہوریت اکثریت بڑے بڑے جتھے بڑے بڑے گروہ کبھی حق پر نہیں ہوا کرتے کسی کے پاس کوئی تاریخی مثال ہو تو لے کر آ جائے تین سو تیرہ ہی کامیاب ہوا کرتے ہیں اپنے پاؤں پر چیتڑے باندھ کر پیٹ پر پتھر باندھ کر ہاتھوں میں تلواریں لے کر جسے پٹے قدموں کے ساتھ نکلنے والے ہی کامیاب ہوا کرتے ہیں تو طالب علم ساتھیوں اللہ رب العزت نے تمہیں بڑا مقام دیا رب نے تمہیں قرآن دیا رب نے تمہیں حدیث دی رب نے تمہیں اپنا مہمان بنایا رب نے آسمانوں کے فرشتوں کو تمہارے اعزاز کے لیے زمین پر اتارا جو تمہارے قدم و تلے پر بچھاتے ہیں سنبھالو اپنے آپ کو قدر کرو مدر قرآن مدر پاک کی قدر کرو عادی مبارکہ مبارک کی مت پڑو ان مدر چیزوں, مدر چیزوں کے پیچھے, پیچھے, پیچھے کے لوگ کہ لوگ تمہیں کہیں کہ تم ڈگریاں پکڑو, دگریاں پکڑو دگریاں قرآن تم نے پڑھ لیا حدیث تم نے پڑھ لی اب جا کر سکولوں کی کالجوں کی ڈگریاں پڑھو مت جاؤ یارو مت جاؤ خدا کی قسم مت قرآن پاک پر انگریز کے بھوٹ کو رکھو بتاؤ قرآن پاک کے برابر کوئی چیز ہو سکتی ہے جو تمہیں کہے کہ تم نے قرآن تو پڑھ لی ہے اب بی اے کرو ایم اے کرو کوئی اور چیز کرو مانو گے اس کی بات, اس کی بات؟ نہیں ماننا مت ماننا, ماننا. ماننا. ماننا. ماننا. ماننا. کوئی نہیں مان ہے قابل فخر لوگ یہ خدا, خدا کی قسم خدا یہ اپنے باپ کا جنازہ, جنازہ نہیں پڑھ سکتے یہ دنیا کے ایسے خنزیر جن پہ دنیا فخر کرتی ہے خدا کی قسم ان کی زندگیاں جا کے دیکھو جنگلوں کے خنزیر بھی ان سے پناہ مانگیں گے خدا کی قسم یہ کراچی یونیورسٹی کے کراچی یونیورسٹی کا پورا گروہ پکڑا گیا میں دعویٰ نہیں کر رہا اخباروں نے لکھا اخباروں نے لکھا جو کراچی کی یونیورسٹی سے نکلتے راتوں کو قبرستانوں میں جا کر جوان دفن ہونے والی بچیوں کو نکال کر بے کرتے بدکاریاں کرتے ظالم یہ مولویوں کو گالیاں دیں گے یہ گالیاں دیں گے ہمارے ان طالب علموں کو یہ ان کو بتائیں گے کہ تم مدرسہ چھوڑو اور جاؤ وہ ڈاکو بنو وہ ڈاکٹر بنو جو گرتے بیچتا ہے وہ ڈاکٹر بنو جو لوگوں کا دل نکال کے بیچتا ہے وہ جا کر ایمان فروش بنو جو دنیا میں ہر قسم کی زلالت کرتا ہے خباصت کرتا ہے اور یارو ان کو اپنا چہرہ دکھاؤ ان کو آئینہ دکھاؤ ان جانوروں کو یہ پھلتے پھولتے جا رہے ہیں دنیا کی دو چار چیزوں پر حاوی ہو کر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے ہیں ان کو آئینہ دکھاؤ ان کو صورت دکھاؤ ان جانوروں کو بتاؤ کہ تم بدترین جانور ہو انسان بنو مت رب کے قرآن کی طرف آؤ مت مدرسوں کی طرف آؤ مت قرآن پاک کی دعوت کی طرف آؤ مت, کی کی طرف آؤ. مت آؤ تم اس قابل نہیں ہو تم سیکھو قرآن پاک تمہیں چاہیے کیا کہ آ کے قرآن پاک, پاک پڑھو ان کو جا کر بتاؤ پاکستان کی, پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر چلے جائیے جائی پاکستان جائی کلمہ طیبہ لا اللہ اللہ کی بنیاد پر بننے والا جس کی پیشانی پہ, پہ لکھا ہوا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا اللہ وزیروں مشیروں کو جا کے کھڑا کرنا شروع کرو مبالغہ نہیں کرتا کوئی اس قابل بھی نہیں ہوگا جو خود نماز پوری پڑھ سکتا سوائے چند کولمائے کے کرام کے کہ جو اسمبلیوں میں جا کے بیٹھے ہیں اور ان کی بھی اپنی حالت اللہ معاف کرے ان خنزیروں کے ساتھ رہ رہ کے اس گندے نظام کا دفاع کر کر کے ایسی ہو گئی کہ قرآن پاک بھول چکے ہیں کوئی قرآن پاک پڑھے تو کہتے ہیں قرآن پاک میں نہیں ہے نہیں ہے وہ لوگ بتا رہے ہوتے کہ نہیں مولی صاحب قرآن پاک کے فلاں پارے میں موجود ہے کچھ زیادہ وقت ہو گیا ہوگا قرآن پاک سے دور ہوئے ہوئے دوبارہ قرآن پاک پڑھ لو تو کوئی نہیں ہے قابل فخر بات بہت, بہت دور نکل جائے گی نہیں کرتے کوئی فخر اللہ کا شکر ادا کرتے آج کی مجلس شکر کی مجلس دل سے کہیں الحمدللہ دل سے کہیں الحمدللہ اللہ رب العزت ہم سب کو ماف کر دے استغفار کریں سچے دل سے اللہ جتنے گناہ رب کریم معاف کر دے فرشتے آسمانوں سے اتر رہے ہیں آ کے آواز دے رہے ہیں کوئی ہے رب سے استغفار کرنے والا یارو آنکھیں یا بند کرو استغفار کرو بہت گناگار گا ہیں اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ, اللہ رب العزت معاف کر دے ہم سب کو استخر اللہ معافی رب کا شکر ادا کرو آج کی مجلس کو توبہ کی مجلس استغفار کی مجلس دین کے ساتھ وفادار ہونے کی مجلس پرانے پاک کے ساتھ وفادار بننے کی مجلس جہاد کے ساتھ وفادار بننے کی مجلس اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں ہم ہم سے جو کوئی اس مجلس میں ہم سے جو کچھ کوتاہی ہوئی مسجد کے حق کے اندر مسجد کے آداب کے اندر ہم سے جو کچھ لغزش ہوئی ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں سچے دل سے استفار کر اللہ رب العزت کی نعمت قرآن پاک اللہ رب العزت کا انعام جہاد اللہ رب العزت کی نعمت مسجد اللہ رب العزت کا حکم فریضہ ایمان ایمان کی علامت کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز مومن کے ایمان کو سچا ثابت کرنے والی چیز ایمان والے کو رب سے ملانے والی چیز, ملانے والی چیز، نماز فرض فرض ہے کہ نہیں کسی کو کوئی شک ہے کتنی نمازیں فرض پانچ نمازیں فرض تو آج کی مجلس میں پکا وعدہ کہ انشاءاللہ پانچ نمازیں با جماعت مسجد میں سب پڑیں گے پکا وعدہ پکا وعدہ تنقید ہم کرتے ہیں دوسروں کو گالیاں دے دی میری زبان بھی چلنا شروع ہوئی تو میں نے گالیاں دے دی ڈاکٹروں کو دے دی سیاست دانوں کو دے دی ہر کسی کو دے دی لیکن یارو اگر ہم نماز سے معروم ہو جائیں خدا کی قسم ہم ان خنزیروں سے زیادہ بدتر ہیں اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے کہ ہم نماز کو سمجھ کر ہم قرآن کو پڑھ کر نماز کو چھوڑنے والے بن جائیں مسجد سے اللہ اکبر حی علی, حی علی الفلاح کی صدا لگے اور ہم بستروں پر لیٹے رہیں تو آج کی رات اس مجلس میں پکا وعدہ نماز با جماعت مسجد میں با جماعت پانچوں نمازیں پکا وعدہ جہاد کے ساتھ مکمل وفاداری اور اللہ رب العزت کا سب سے بڑا انعام کون سا انعام ایمان کی دولت ایمان کی دولت کلیم طیبہ لا الہ الا اللہ کی دولت ہے کہ نہیں ہے <سلام> سب سے بڑا کلمہ <سلام> کون سا کلمہ اللہ رب العزت سے جوڑنے والا کون سا کلمہ اللہ رب العزت تک پہنچانے والا کلمہ کون سا کلمہ اللہ رب العزت کے عرش پہ مرکوم کون سا کلمہ لا لاہ روزانہ بارہ سو مرتبہ لا لہ پڑھنا ان شاء زور سے پڑھنا لا لاہ لا اللہ لا لاہ لا اللہ لا لاہ لا لاہ لا لاہ ل لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين